علامہ مفتی صاحب بعض لوگ زندگی میں ہی اپنی قبر بنا لیتے ہیں مثلا قبرستان میں ایک مصنوعی قبر بنا لیتے ہیں اور وصیت کر دیتے ہیں کہ مجھے یہیں دفن کیا جائے تو کیا مرنے سے پہلے اس طرح قبر بنا لینا جائز ہے یا نہیں ہے اس بارے میں بتا دیجئے جزاک اللہ خیر منیر بھائی ماشاءاللہ اللہ طاہر صاحب آپ کے درائن... کیونکہ اب تو ہم پہلے بھی ماشاءاللہ ہم ملتانیوں کی بڑی عزت کرتے تھے کیونکہ وہ پیراں پور ملتان ان کو کہتے ہیں ندینہ تو اولیاء کہتے ہیں اب تو ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ اب بھی وہاں اللہ کے تو اپنی قبر اپنی زندگی میں بنا لینا جائز ہے لیکن قبرستان میں اگر بنانی ہے تو پھر جو متولی ہے قبرستان کا یا جس نے وہ جگہ قبرستان کی وقف کی ہے اس سے اجازت ضروری ہے کیونکہ اس نے جو آ, یعنی وقف کی ہے تو وہ یقیناً وہ اس نیت سے کی جاتی ہے کہ جب آدمی مرے گا تو اس کی قبر بنے گی پہلے جگہ کو یعنی گھیر لینا اپنی قبر بنا لینا وہ پہلے واقف سے وقف جس نے کی ہے زمین قبرستان کی اس سے پوچھنا ضروری ہے اجازت لینا ضروری ہے تو اگر اس کے علاوہ کہیں وہ اپنی قبر بناتے ہیں اپنی زمین میں تو اس میں کوئی کباہت نہیں ہے چونکہ امام مالک امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور مبارکہ میں ہارون رشید خلیفہ نے اپنی قبر اپنی زندگی میں بنائی تھی اور وہاں قرآن بھی پڑھاتا تھا کاریوں کو کہتا تھا کہ اس میں قرآن پڑھو تو چونکہ وہ بہت عظیم دور تھا امام مالک تھے اور بڑے بڑے امام امام اعظم ابو نصا تھے تو کسی نے بھی اس کے حرمت کا یا نجائز کا فتویٰ نہیں دیا زیادہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے یہ تاب کے دور کا واقعہ ہے تو اس لیے یہ جائز ہے تو آقا آقا تو ہر بڑا آقا ہی ہوتا ہے اور پھر آقا کے غلام بھی ہمارے آقا ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلاموں کے غلام بھی ہمارے آقا ہیں ہاں بڑے کو لکھا جا سکتا ہے جو صابہ ہو تادن ہو اور اولیاء اللہ ہو تو وہ سب ہوں وہ سبھی ہمارے آقا ہیں جی نہیں بھائی جگا تم صاحب